حضرت صاحب آج کل جنگ کا زور ہے اور بعض لوگ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے امریکہ کے مقابلے میں اللہ عزو جل کو سپر پاور کہتے ہیں کہہ دیتے ہیں کیا اس طرح بات کرنا اور کہنا ٹھیک ہے کیا اس طرح اللہ عزر و جل کی شان مبارک میں گستاخی تو نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو مالک و خالق ہے کوئی ملک یا کوئی امریکہ یا کوئی کسی بھی ملک سے ماورہ ہے اس بارے میں ذرا ارشاد ساتھ فرما دیجیے اجی ہونیل بھائی مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاور کا معنی ہوتا ہے طاقت سپر کا معنی ہوتا ہے بڑی یا بڑا بڑا طاقت کون ہے تو آپ خود تصور کر سکتے ہیں سنیل بھائی بھی تصور کر سکتے ہیں اللہ اکبر اس کا معنی کیا ہے اللہ اکبر کا معنی یہ بنتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ ہی ہے سب سے بڑا بڑا معذلہ اللہ کو جسم تو نہیں ہے نا آپ کا کہ بڑا کہنا اللہ اکبر اللہ بڑا بڑا ہے بہت بڑا ہے تو کیا مطلب نہیں اللہ کی شان بڑی ہے اللہ کی طاقت ہے اللہ کی رحمت بڑی ہے اللہ کی صفات جو ہیں ہماری عقل سے بڑی ہیں تو چونکہ حقیقی مددگار حقیقی طاقت جو ہے قوت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے تو یہ بندوں کو اسی نے عطا کی ہے تو سب سے بڑی قوت سب سے بڑی طاقت اللہ جل مجد ال کریم کی ذات کریمہ ہے لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے امریکہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ انہوں نے رب کے مقابلے میں امریکہ کو کہا ہے رب کو امریکہ کے مقابلے میں سپر طاقت نہیں کہتے بلکہ ان لوگوں نے رب کے مقابلے میں امریکہ کو سپر پاور کہہ دیا ہے یہ غلط ہے سپر پاور صرف رب ہے اور ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑی طاقتور چیز رب ہے اور ان شاء اللہ عویز جیسے وہ سپر پاور ایک پیرس کو کہا جاتا تھا روس وہ اس کی آب وہ طاقت میٹ ہو گئی ہے تو اس کی بھی ملیا ملیامیٹ ہوگی صدا بادشاہ صدا مملکت صرف میرے رب کریم جلا جلال ہُو و اما نوالحو کے لیے و آزم و شانو کے لیے ہی ہے سدا سے ہے سدا تک اب سے ہے عزل سے ہے اب تک رہے گی سب آئے ہیں نٹ گئے ہیں نٹتے نت ہیں نٹ جائیں گے جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ صرف رب کریم کی ہے اس لیے یہ مت سمجھیں کہ امریکہ کے مقابلے میں لوگ کہتے ہیں بلکہ یہ کہیں کہ رب کے مقابلے میں کچھ امریکہ پر پاور کہنا شروع کر دیا ہے جو کہ سراسر غلط ہے हाँ जी नहीं भाई अगर आपका माइक दुरुष्ट हो गया हो तो प्लीज तस्वीर